Alhamdulillah <laughs>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 is جب فرمایا that's the law that we وال تشریف دقصد اسلامی حکومت کا حکومت دا دوام قیام کا مقصد مقصد ہے حکومت کا بڑھنا قائم ہونا دباؤ کا حکومت کا چل دیان رہنا آپ تشریف لے آئے ملاد منا نہیں آپ کے آمد شریف کا مقصد اسلامی حکومت کا قیام اور اسلامی حکومت کا دوا ملاد شریف منانا پر دیگر ایسے مقصد نہیں کیا جائے اگر یہ اصلی مقصود ہوگا تو آپ سلاد تسلیم اس زوردار طریقے خود قائم اندر سڈے اور مایا سنت کا اختلاف آنا واقع ہوں اختلاف کا رپو دستا ہے سانوی حقیقت پرو ہی ہے اصل مقصود وہی سی جس دوست عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی پورا زور دیتا ہے جس نے واسطے آپ یہ سلا و تسلیم نے اپنی مبارک زندگی صرف صفر تو حکومت اسلامی کا قیام اور اس کا دباؤ یہ مقصد اور اس بیان کرنا اور لوگوں کو سمجھانا کہ ہر اس شخص کا فرض بننا اطب ہو جب اصلی مقصود ہی آپ سلاح تسلیم جی دنیا دے اندر تشریف آابلی کا ہی کیا میں حکومت اسلام اور دعا میں حکومت اسلام تو آپ کے مقصود پسے کشک کرنا فراموش کرنا کسی اندر مصروف ہونا یہ بغاوت کے نترا دن شمار ہونا ہے فرد بنتا ہے کہ جس کو مسلمہ انت مسلم لو مسلمانوں کے مقابلہ دن کا گلا ملتا وہ فرد ہے کہ دوسری کوئی گل پام نہ ہونے پائے اس سلسلے کے اندر دوستو ایک ہے حکومت نو عملی طور اسلام کی حکومت کر دینا بنا دمت مسلم فرض اس وقت بنتا جس وقت وہ کام کی طاقت رکھتا عاجز نہ ہوا پوری قدرت حاصل ہو گئی شریعت جس استطاعت, قرار دیتا ہے، او اس استطاعت اور طاقت ہونا نو حاصل ہو گئی اس وقت عمل، عملی طور اسلام کی حکومت نو قائم کرنا امت دا، فرض بڑا نہیں کر سارے گلاکار لیکن اس فرض کا حکومت اسلام دے فرض کا ایمان رکھتا کہ اصا مسلمانوں سے فرض ہے اور بہت اہم فل ہے اگر کار نہیں سک رہی لیکن اے رکھنے ہیں کہ ضروری تروی اگر اللہ طاقت دے منٹ بھی نہیں لاوے اپنی توفیق اللہ دی توفیق دے مطابق اسلام دی حکومت قائم کر دیا گے فرضیت دا اعتقاد رکھنا ہر شرتے اگر نہیں رکھتا اسلام کو پارے کوئی مسلمان نہیں جیڑا کے اس دی فرضیت دا اعتقاد نہ رکھے ایک ہے حکومت اسلام کو قائم کرنا ایک ہے حکومت اسلام کی فرضیت ہے اعتقاد رکھ کے اپنے ایمان لو قائم کرنا قائم کرنا حکومت کا اس وقت فرنے جس میں طاقت ہو جب مسلمان اجن تو فرد نہیں رہے سب کو لیکن اس کی فرضیت کا اعتقاد ایک پل واستے بھی مومن تو جدا نہیں ہو سکتا حکومت اللہ رسول دے مقابلے افرد حکومت ناہک سمجھنا ظالم سمجھنا اور انہے ختم کرد اندر رکھنا اس کی فضیت کا احتساب رکھنا ایمانا نہ کر سکے تو اور بات ہے اللہ تعالیٰ کا یہ مطالبہ نہیں ہے ہر زمانے میں مسلمانوں سے ہر زمانے میں مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ کا یہ مطالبہ نہیں ہے کہ تم ضرور اسلام کی حکومت قائم کرو چاہے طاقت ہو یا نہ ہو ورنہ تم گناگار اور جہنمی بن جاؤ گے نا, یہ ہر دور میں مطالبہ حکومت کے عملی طور پر قائم کرنے کا نہیں ہے کیونکہ یہ طاقت کے ساتھ مشروط ہے اور ہر زمانے میں حالات ایک جیسے نہیں رہتے تو ہر زمانے میں اس لیے یہ مسلمانوں پر فرض نہیں عملی طور پر ہاں کوئی طاقت ہوگی نہ ہوگی ہم دلت بندہ ایمان رکھ سکتا ہے نا جنا مرضی آجد ہونا کمزور ہے کہ روزانہ بڑھی کو بھی چل ہے لیکن مسلمان عقیدہ رکھنا اوزے کوئی اندر واسطے مشکل نہیں کہ عقیدہ رکھے کہ بھائی اللہ رسول دی حکومت تو سوا دنیا دے ہوتے سے مرضی نال کوئی حکومت نہیں کرنا ایک جنا مرضی کمزور ہوئی یہ رکھو کلما تی بات کا مفو میں ہوئی ایسی کلمہ نہیں پڑھ رہے پڑھو خورا. لا ہو کلما نے شرح سو لوگ تھوڑی جی مختصر شرح کلمہ نکال دیں گے کلمہ پڑھاؤں آ رہے ہیں پتا کون کلمہ کی پڑھنا پر لا مل رہا اس کا کیا مانا ہے اس کا مانا اللہ پاک نے قرآن مجید میں خود بیان کرنا جو لوگوں کو کلمہ پڑھاتے ہیں ان سے کہاؤ پوچھا کرو قرآن مجید میں ن سی جگہ ہے کون سا مقام ہے جہاں کلمہ کی تفسیر آئی کلمہ آئی آئی کلما اپنا لوگوں پل پوچھ رکھو دسو کلمہ کی تفسیر کیڑی آئی چائی جائی قرآن ہر بیان ہے تو مانا دی, دی جان کلمہ ہے کلمے دا بیان قرآن کیوں نہ کرے گا بھائی اللہ دا قرآن سنو کلمے دا بیان سمجھ اللہ شاہ شان فرمانا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 اور اللہ کا ایمان لائے اللہ کو مانے اللہ کا اقرار کرے فقد اس قبل اوستا اس نے یقینا مضبوط رسی کو پکڑ لیا جو اللہ تک لے جائے گی اور کبھی ٹوٹنے نہ پائے گا سایہ کریمہ نے کلمے میں تفصیل ہوئی حفاظ کرام بیٹھے ہوں گے کہڑی صورت ہے سورت بقرہ شریف تو بھائی سورت بقرہ شریف میں کلمے کی تفسیر ہے کلمہ کاش کے لوگوں کو کلمہ پڑھانے والے کلمہ کی تفصیل خود قرآن سے سمجھ لو کلمے کا بیان خود قرآن سے سمجھ منتوجہ کروانا لگا. اللہ فرماندہ تعلق تلار کفر کرنا اللہ نے اللہ نا تابوت بھائی موالی کرنا آکرنا. تاغوت تابوت ہیں بہت بڑے مرتبہ کبکش آپ جیڑا نہ خود اللہ رسول دی فرما بنداری کرے نہ دوسرے نو کرنے دے وہ تابوت کر دیں تابوت کے لوگ کہتے ہیں لانت ہے ایسے لوگوں پر جنہوں نے تابوت کی تفسیر میں نوز باللہ ہے نا ڈالے کو ڈال دیا وہ کہتے ہیں تابوت امبیا ایسے لوگوں پر لانت ہے وہ تابوت نہیں ہے وہ تو ان ترائی مکھی ہوتی ہے جی آپ دوسرا چلے ان تابوت کرنا اللہ فرما دابوت کے نہ مانو میرے پھر یہ مطلب ہے پہلا انکار کرنا پڑتا ہے تاحوت کا پھر اقرار کرنا پہنتا ہے اللہ دا کا ہوں کرما کھولو لا الہ انکار ہے نا حق حق حق حق حق توجہ ہے تو میرے دوستو آیت پاک نے فرمایا انکار کرے تابوت کیا ہم تجھے نہیں معلوم اور اقرار کرے اللہ کا پھر مومن ہے اب کلمے کو کھولتے ہیں تو کلمہ کیا ہے لا الہ الا اللہ کوئی عبادت کے لائق نہیں کوئی اطاعت کے لائق نہیں کوئی فرماورداری کے لائق نہیں کوئی معبود و بتا نہیں یہ ہر غیر دلفیہ تابوت دی نفی پہلے <سؤال> اللہ مگر <علا> <سؤال> یہ جی مومن ہوا کلمے کے مانے نے بھی دسیا کہ مومن ہوتے ضروری ہے ایک نا منو ایک نو منو منتو منو اللہ نو, نو, نو من لو ہوں جا دون من کا پہلے ہاں دونوں منتا دونوں نہ منے وہ بھی کافل دونوں منے وہ بھی نو دونوں مند کافر دونوں نہیں منتا ایک من ایک منہ جا جلتا ہے نا جی. ہر, ہر ایک مننا چاہیے کچھ نہیں آخنا چاہیے بڑا کمینا ہے کفر جملہ ہے سیدھا کفر مومن ہو جیڑا بندہ تاوت نو بھی مند آدن بھی ماننا وا دنیا داریا حکومتوں بھی حق مننا وا سہی مننا نہ صحیح جائز مننا وا بھی اپنے پیارے تابوے اللہ کا اطراج کرنا ہے صرف وہی مسلمان اللہ آگے جی گا سمجھ نہیں ہے سب کو ماننے والا مسلمان نہیں सबको ना मानने वाला मुसलमान ने कुछ को मानना पड़ता है कुछ को नहीं मानता हां भाई कलमे का ही और जड़ा कलमा इंज पढ़ता है और इंज मान उस دنیا دیا حکومت دشمنی اور کچھ بھی نہ کرے صرف یہ اپنا عقیزہ رکھے جیویں تے قرآن فرما رہے رکھے وجود ہو جاتی ہے اور برداشت سید عالم صلی اللہ مکہ شریف علیہ وسلم دعوت ہوا کلمہ شریف ہی بڑا فرمایا سی آپ نے نہیں فروایا شراب جنا دو فلان چڑ فلان فلان چڑ دوکم سے نہیں اتریا آ مدینے بھی اترے نے مکے نہیں آئے صرف مدینے نے داجدار سجلا ہو لمنے بولو علیہ وسلم نے مکہ شریفر دعوت دیتی زی لیکن آپ سرس نہیں کلمے کا جو صحیح مانا مطلب وہ جانتے نہیں سن وہی اگو مانا پیش بھی فرما دے سن مطلب لوگ آ کے زہر فرما دے سر وہ دیدا بن دے سن اسی وجہ ایک گرمے کی وجہ نامدار دے وجود دشمن بن گئے سونے مکہ شریف چڑنا سونے نے مکہ شریف چھیا مدینا شریف شریف لیا چلور سکار کا پیچھا کرنا پھر شروع کر دجنا ایک چھوٹی جی گرد کچھ لوگ بولتے بولتے یورپ میں تبلیغ کرنے والے کے پاس آئے میں نے کہا یار ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ لگے کیا میں نے کہا یار بتاؤ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ طیبہ کے علاوہ کوئی اور دعوت دی تھی مکہ میں کہنے لگے نہیں میں نے کہا بتاؤ آپ نے کلمہ شریف کی طرف بلایا کلمہ پڑھانے لیے آپ علیہ سلام تو وہ کفار کو دعوت دی بتاؤ آپ نے اسلام کا اپنا گھر کا دروازہ بند ہو گیا اور مدینہ شریف جانا پڑا تم بھی کلمہ پڑھا پڑھو اور یورپ میں جا کر پڑھاتے ہو تو حق تو یہ بنتا ہے کہ تمہارے گھر کا دروازہ بند ہونا چاہیے الٹا باہر کے دروازے تمہارے لیے کھل جاتے ہیں یار یہ کیا میں نے کہا تین صورتیں ہو سکتے ہیں یا تو کلمہ وہ نہیں یا کافر وہ نہیں یا تم وہ نہیں بہت اچھا ہے کلما وہ نہیں رہا یا کافر وہ نہیں رہے اور یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے مسلمان تم نہیں رہے کیا چکر ہے یار آپ نے صلاح السلام کی تو اخلاق کریمہ میں کوئی فرق تھا وہ تو اوزاد کریم نقل جڑا بابو باہر فلفیا ملیا رونے کیڑی بائیو کلفی پیٹھی سیکھی سیکھی علیہ وسلم اپنے گھر دے بند باندھو گے گھر چھڈ کے باہر جانا پیا میں جی آج لوگ اخلاق مولبیا میں خلاق میں دسو جو سی سہی المبیا سلسل بنٹ وایا کیوں سی انہوں دے اخلاق کہڑا فرد سی بولتے نہیں جی love did حضرت سیدنا ابراہیم خلید سلام تگ سٹیا نمرود نے حدرت اللہ علیہ السلام آپ بت پگ چ بتان نے سٹیا وہ خلافاظت کرنے والے نے بتانے کے پچھے نبیا قتل کرتے ہیں وہاں کتوں کے خلاف نہیں بولنا ایڈا سا کلمے خالق حالات کو نہیں بول میں یار ہو جاتا ہزور سلام یہ کلبا تو اسی باہر جا کے یہاں بنا تو بورے پیسے لے کے رہتے حضور کا گانا وہ اپنا ہی بند ہو پیسے ج ہوں تر سوچنا ایک زور بن گیا وہ نہیں رہا یا کافی وہ نہیں رہی وہ نہیں رہی ہوں بہت مسلمانوں بڑی چکر بازی والی اکبال بوال یہو جی ڈرابیا ہلاد ویسے کلوے اپناؤن آ رہے انگلش پڑیں گے جن مسلمان کر گے فلان کرا گے سارے براہمی ہے جی یہ سارے کھل <سؤال> جانے اچھا تنگریزوں مسلمان کرنے انگلش پڑھی جانے روپیے ہزور نے پڑھانا چاہیا پیسے دجائے بوگو ہی کلمہ کردا پڑھائی جا رہا بلے بلے سڑکے لوگ تیرے سڈا کلندر بیٹھا گئے خود ہی خدا وندہ <handledrik> دل بندے دروش بھی سال میں روپیہ رین جانے روپیہ بھی نال گوشت آ کے میں براؤن جانے بندہ کسی بڑی زبان اللہ میں دسو ہزور کی رات جاتے آکو وجہ کافا برداشت نہیں ہزور نے کچھ بھی نہیں فرمایا ہزر دیا صرف لا الہ الہ الہ الہ محمد فرمایا بے بسم اللہ لگا شرط رکھ پھر میرا, میرا ذکر ذکر ہے ورنہ میرا ذکر ذکر تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف کے اندر یہ گہنا پایا سا خالی اللہ اللہ نہیں کرنا یہ کسی ہو نہیں صرف میرا ہی رہو ایس گل نہیں مکے شریف چا دیتی دنیا سید عالم دی مخالف ہو گئی ہاں جی میں یہ تین چیزوں چیڑی گل ہے ادھر تک لگ گئی تھی ادھر برف آر چکر ہے اتنے ماریاں بن گئی حضرت پھیرا مار کے آتے ہیں جاتے ہیں تو حضرت کنگلے پہ واپس آتے ہیں تو حضرت رئیس <سؤال> علامہ اقبال نے گل کی انہوں نے فرمایا یار ہر ملک علاقے میں بندہ جائے تو واپس مسلمان آتا یورپ جائے تو واپس مسلمان نہیں آتا اللہ مقاب کا مان ہے بالکل حقیقت کا ترمان ہے اچھا بات ہوں سچی دسیا کلم کہ نہیں وہی نہیں بھی اہی نہیں سو پہلوں لاڑو سب کشی اللہ قرآن ارشاد فرمایا ہے محبوب جہا کا جی جی وقت پینا ہے کافر لوگ کفر کے سرکشیت مضبوط ہوتے جان گے دے جان گے دے جان گے بلتے بڑے کیون... کیون... کیون... کیون؟ کیون؟ کیون؟ حق کی کتاب ہے سچ کی اقبال آج کے لوگوں کی گیت رکھا اصل انگریز کا ٹو بننا جا نیائے ٹو بنام کہ اقبال فرمان ہے بھائی وہ بولتے ہو کہ نہیں بھائی. ان غلاموں کا یہ مسئلہ کیا مسئلہ کہ وہ وہ کوئی مسئلہ نہیں تھا وہ کہ آج انگریزی غلاموں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان غلاموں کا یہ مسئلہ کیا کتاب قرآن ادھورا ہے کیوں ادھورا ہے سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق تے منوں اگریزوں کے گلام بنے سکھاپ اندازہ لگاؤ یا کہن دا حکومت قائم کر تو دی دی حکومت توڑ کے اسلام دی حکومت قائم کر جن نہیں کر سکنا دی حکومت نلم سے نجائز سمجھ کے اپنا ایمان بڑا بھی جو کر اے نہیں کرنا ہو فرضر ہو مکا فرض ہے یہ رکھنا چاہیے نہیں جا بندہ بھی حکومت کام رکھنے ہاتھ رسول دی آمد نبی دے مقصد ہزوری میلان آئے نیلان آئے محبوب دی تشریف آوری مری دے مقصد خود سمجھ جڑوں بات کے بہ رہا ہے کیونکہ رسول دے آئے ہی سے واسطے کہ میں کفر کی حکومت ختم کرنے آیا ہوں اسلام اور اللہ کی حکومت کو قائم کرنے آیا ہوں مارے بول نہیں آ گلم کافر اہی نے پڑھنے والے کیوں اس میں کافر لڑنے جیسے آخو تمہاری حکومت کو نہیں مانتے اللہ کی حکومت کو مانتے عقیدہ ہم اس پہ رکھتے ہیں تمہاری حکومت کو ہم نہ عجائز سمجھتے ہیں عام ظلم سمجھتے ہیں نہ حق سمجھتے ہیں فرونیت سمجھتے ہیں تابوتیت سمجھتے ہیں وہ سے جان نہیں جاتی ہے اور جلے پڑھا گل کہ ہم دونوں کو مانتے ہیں بن جا دے جی تم دونوں مان لو تو بن جاؤ مشرک بلے بلے پھر تمہیں بس آپ جی خ... تابوت مان لوگ نا بندہ مسلمان تابوت من لوان تابوت کیا کہہ رہے حضرت مسجد میں آدھے تھے مسلا وہ واسطے میرا جی کرتا میں یورا پیچو خاص مسلا بھیجا حضرت آپ کے ہاتھ میں جو تصویر ہے نا یہ مجھے بہت جو بہت گندی لگ رہی ہے ایسی تصویر ہی ہونا چاہیے میں آپ کے لیے خصوصی تصویر ہر دانے پہ اللہ اللہ لکھا ہو لکھا جی آگے سمجھ نہیں کے نہیں اللہ سارا ہوں میں گلمی کرتا ایون رولا کہ وجہ ہے کہ دروازے اور سونے نبی اپنا ہی باند دوجوں کا کھولنا دے جی رہا سمجھ نہیں آئی اللہ ہو نکتا سمجھانا جناب نے کدی سماپت نہیں کرنا وہ سمجھاوا نکتا شاہ جی تم سے میں پوچھتا ہوں تم نے پتہ نہیں کہڑی کیڑی عمر کے بندے بیٹھے جگ کا پانی پیتا جی میں پوچھنا ایک ہوتا ہے کیا میں حکومت اور ایک ہوتا ہے دوا میں حکومت حکومت بنتی کس طریقے کے ساتھ ہے اور رہتی چلتی رہتی کس طریقے کے ساتھ ہے دائمی کس طریقے کے ساتھ ہوتی ہے کون سی چیزیں جس سے حکومت دائمی ہو جاتی ہے اور کون سی چیز ہے جس سے حکومت قائم ہو جاتی ہے بتا سکتے ہیں اے اے جنوے جنوے پتا ہونے انہیں میرا ہی بیان سنیا ہونا پتا نہیں ہونا دسا میں سارے علم ہو جائے حکومت بنتی کیسے ہے چاہے کفر دی حکومت ہوے چاہے اسلام سڑو دبئی جا کے کافر کاؤں میں مومن قوم ہر قوم سے مسئلے توجہ دے نقصہ سمجھنا ہر قوم دے مسئلے اور مقاصد مسائل اور مقاصد اگر حل ہوتے ہیں اگر حاصل ہوتے ہیں توجہ مسائل مسائل حل ہوتے ہیں مقاصد حاصل ہوتے ہیں کافر قوم کے بھی مسلمان قوم کے بھی تو ہمیشہ صرف اور صرف حکومت کے ساتھ حاصل ہوتے ہیں حکومت نہ ہو کافر قوم کی نہ ہو تو ان کے مقاصد حاصل نہیں ہوتے اور مسائل حل نہیں ہوتے اگر مسلمان قوم کی نہ ہو تو مسلمان قوم کے مسائل حل نہیں ہوتے مقاصد حاصل نہیں ہوتے دونوں دونوں قوموں کے مسائل اور مقاصد کا حل ہونا یہ موقوف ہے کس پر موقوف ہے حکومت پر اب سنو حکومت دنیا میں کیسے قائم ہوتی ہے کفر کی بھی ہو کفر کی ہو یا اسلام کی کافر قوم کی ہو یا مسلمانوں کی کافر. دنیا میں حکومت قائم ہوتی ہے جنگ کے ذریعے جنگ کے ذریعے جنگ کے ذریعے اور ٹائمی ہوتی ہے تعلیم کے ذریعے یہ موٹو میم ہے جنگ تو بغیر, بغیر حکومت قبضے ہاں اللہ کو مسلمان آج ز بالکل بیچارے کیسے کھاتے جو گے نہ رہ جی اج این کہ اچھی گل نہیں کر سکتے چ بچ جائیے ہم سایا بیٹھا جی ادھر بچ جائیے محلہ بیٹھا ہے جی محلوں بچ جائیے تو پھر پورا سمجھو شہر بیٹھا شہروں بچ جاؤ تو ملک بیٹھا آخر تا سر کپیچنا ہی کپیچنا تو انتہائی محکومی اس وقت ایک طریقہ پرور دار کو مسلمانوں کی حکومت قائم کرنے کا عذاب دا عذاب دا طریقہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بڑی کمزور سی فیرون بہت بہتر طاقتور سی، ایک غلام سن اللہ باقی نے موسال اسلام فرمایا کلیم قوم نو اعلان کرو پھر انسان نہیں برباد کر سکتے ہٹا نہیں سکتے تھی کمزور جی تھی صرف صبر کرو اور یہ خلاف بدواوا دو اللہ دی کی بارگاہ رو فریادہ کرو اس دی حکومت نو ختم کرنا اور عزاب مبتلا کرنا عزاب ختم کر دینا یہ میں مالک دا کام ہے یہ تو حکومت کھو کے تصا آئزہ دے دینا اسی طرح ہی ہوا حضرت مورشا علیہ السلام قوم کمزور صبر کے سجدے دے زور رکھیا اللہ کی بار گائے دے زور رکھیا پروردگار رکھا پرور دار کر ماریا یہ بھی ایک طریقہ ہے سمجھ نہیں لگ پر گل وہی اندر ادکار سے پھر رکھنا فرض ہو گیا ہے وہ کمزور بھی فرض ہو گیا نہیں اور حکومت قیام طریقہ جنگ سی آلم سلط نہ ہوا شریف تاریخ پر تین نظر آئے گا شریف صاحب نے وڈی حکومت قائم <سلام> کر کے اربلی پھر کہہ سر کسرا دڑائی شروع کسرا دے لا نبی والے محمد کریم نے فتح فرمایا جنگ سرکار سلتا ہوا جنگ لال حکومت خاص فرمائی سی میں سنا جنگ شریف خدا خدا جنگ شریف اللہ کی طرف فل لے کے آئے سر جس جس جس جس جس جس نوی پاکستان کی جنگ چلی آپ تیار ہو گئے تیار ہو گئے توجہ صحابہ کا خیال شریف بدل گیا صحاب کا خیال بدل گیا رح دئی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بھی کوئی بھی جگ میں جے بے نہ جے مگر نبی شان ہر نہیں جب ہتھیار تن پہ پا لے سال لڑ تم بگ رخ سڑے نبی شان نہیں میں کلے ہی اللہ فرمائے نبی شان نبی ہتھیار پا کے رکھ بغیر لڑائی نہیں کر سکتا نبی نہیں کر سکتا نبی دی شان سمبیا شانا ہتھیار پا لے لڑنے نہیں جما کو اچھا گل آپ کرتے ہیں اگر نبی شان ہے یہ شان ہے شانتار پا جانا جلسیا نبی شان, شان بیان کرنے دے دعوے ہوں نے کمی جنوب نبی اپنی شان بیان کرا کھل کے یہ بیان کر لو نہ بن سک مدینے آ مجھے مدینے جام مدینے دے لا اس واپس آدھے نے دن ہائے ہائے سائن رمضان نے جگہ چھتی سوکھا سنگڑی نہیں جان سر کے ہاں سر کے بارے ٹیڈے مدینے شریف کو پیغام کنڈا سونا رہ گڑا ہے سونا نبی پتھر بنی کھڑا ہے خراب نہ ہوتی سونے سن ہزور رب دیا رحم تو اتر گئی اچھا جی رب دیا رحم تا چی سو کھانے نے پھر جنا پتھر بننے نے وہ ویلے ہو گیا رحمت کو اللہ ترمانا بولو تو سیو بولو میں تنوع یہ تو میرے واٹو رکھوا <اللہ> سمجھو میرے دوست نے جنگل تم قائم کرنا جدیا وہ حضور اپنی تعلیم دے ابو بکر عمر پاک فتوحات اسلامیہ دی تاریخ پڑھ کے دیکھ جدوں علاقہ فتح کرتے سن پچھوں آلما کے درویشاں جماعتوںج دے سن جس خوفا حضرت عمر دورے دورایا گیا اس وقت حضرت عمر نے فرمایا اپنے تو جگا کر کے تنوع دلیا ہالے بھی شکر نہیں پڑتے انہیں تو محمد کا دین سکھا محلے میں خوفا استا میں بن گئے عبد اللہ پھر مسرود اللہ ہو ہو خیر یہ بھی ایک موضوع ہے اس پہ بیٹھا رہوں صبح ہو جائے تو قائم کد ہے؟ جنگ بولو یار حکومت اسلام کی قائم کھدے ہوئی دائمی کدے ہوئی تعلیم کیوں لہر بات سیاح قائم کرنے لے آخر دنیا تو جانا جس گے پچھوں ذہن تیار ہوکومت چلا تیار تعلیم تعلیم ہی ذہن پھر بنتے ہیں وہ بارش بنتے ہیں اور ہوئی حال کفر دی حکومت ہے کفر دی حکومت ہی جنگ قائم ہوتی مسلمان آیا تجارت کے بہانے اصلا کٹا کر کے جنگ لے آئے جنگ کر کے لاکے پورا جمعر مچھر جمہوری نے جمہوری نے اپنی نہیں جنگ بنائی ہے تیری ووٹان ہاں بتاؤ کیا بات بات ہے بھائی بول دے کافر بھی جنگ کی تھی حکومت بنائی نبی پاک بھی جنگ کی بولتے نہیں حکومت قائم کھے ہوئی کافران بھی کی ہوئی. بھی کال ہوئی مسلمانوں نے بھی کافرا دی جنگ لات مسلمانوں کی بھی جنگ جاتے ہوئی جنگ رات کرنے تمے اسلام کی حل بڑی پڑھا بنا ل تو سی ایسی گانٹ لگائنٹ منٹ اوشے والے والے والد چل بہلے بہلے بہلے بہلے بہلے سبحان اللہ بات کو پھر بات کو پھر دنیا میں کفر کی حکومت بھی جنگ کے ساتھ قائم ہوتی ہے اور اسلام کی بھی کوئی حکومت اسلام کی ہو یا کفر کی ہو جنگ کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی اگر کوئی الیکشن کے ساتھ قائم کرنا چاہے گا تو وہ یا رسول اللہ نے بچا سکتا حکومت کے قائم کرے اگر کوئی الکشر کے ساتھ اسلام کی حکومت قائم کرنا چاہے تو اس کو یا رسول اللہ کاٹ کر کا پاکستان کہنا پڑتا ہے تو یا رسول اللہ کاٹنا اور پھر پاکستان کے نظام کو لب یہ کرنا پڑتا ہے آپ خود اندازہ لگائیں پھر اسلام کی حکومت کیسے قائم ہوگی جب اللہ ہی قائم نہ رکھ سکے تاری مسجد اتنے یا رسول اللہ لکھیا ہوتا ہے اگر کوئی کٹن کا مقابلہ کرے یا کٹ چھوڑے تو اکی سمجھو کہ گستاخ یا کوئی ہو یار رسول اللہ کاٹنا گا یا نہیں ہے یہ الیکشن کی نہست ہے کہ اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ کاٹنا پڑتا ہے اور یہودی کے نظام کو لپ کہنا پڑتا ہے تو پھر سمجھ لو دنیا میں حکومت قائم کرنے کا طریقہ صرف جنگ ہے اوکے اوکے ہوں اگلی گیری فرجی لڑ کے حکومت قائم ہوں اس لانتی پتا سے بھی سیدیا یہاں کا جگہ سر وہ بھی تعلیم ہی سدیاں چلا گئے لہذا کرو میری گل سمجھا وہ چلا گیا ہے کہ اتنے آگے بولنے نہیں آئے انگریز چلا گیا سو ہو گیا. گیا ستر سال تبھی اوپر چلا گیا حکومت کیوں پہ چل دی اگر خود وہ چلاتا تو خود رہتا گیا بنا گیا کاسمان وڈے نے ہندو وڈے نے سکھ وے پتہ کہ وڑائیاں کر کے حکومت بنا گیا لیکن ان بنا کے گیا وا چلا کہ میں آ گی تھی کھو لی چپیٹ مار کے کسی پھر گی کھو تو بعد آخر ڈرائیور بھی چاہیے ورکشاپ بھی چاہیے سارا نظام بنا پہ وہ گی چلا چلتی رہتے ان بڑا کچھ کرنا سی انہیں تعلیم ایک چلی کیونکہ ہمیشہ دستور میں یہی ہے یاد رکھنا یہ ہوئی دستور تو لگا کہ ہمیشہ کوئی حکومت قائم ہوتی ہے تو جنگ کے ذریعے اور کائم ہوتی ہے تو تعلیم کے ذریعے وہ چلا گیا تعلیم چھوڑ گیا گیا تعلیم دکومت چلتی پی ہے چلے ہی چلا نے وہی حکومت معلوم ہوا باقی کام سارا تعلیم اگوں کر دیے جنگال بن جی پر چلتی اگوں کرنا ہوں میں آخری گل کر لگا کیونکہ پانچ میں روکتے ہو گئے گل آخری سمجھیے مسلمان پہلے تینوں سمجھایا مسلمان تو رب کا یہ مطالبہ نہیں کہ مسلمانوں ہر حال میں تم نے حکومت کو فر ختم کر کے ہمارے اسلام کی حکومت کائم کرنا ہے اللہ کا یہ مطالبہ نہیں کیونکہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے لیکن یہ تو اللہ کا مطالبہ ہے نا ترسان جنے بھی وہ اندر عقیدہ رکھو کہ کفر حکومت اسلام دی حکومت تے رکھ لو یہ فائدہ ہونا حکومت قائم نہیں کر سکے گا تو حکومت قائم نہیں ہوتی نہ بولنے نہیں اور اگر کوئی مسلمان کفر کی حکومت کوئی؟, کوئی مسلمان کی تاب کی حکومت کو دائمی رکھنے کا اندر عقیدہ رکھتا ہے وہ مسلمان ہوگا بولو جا نہیں ای ای ای ای اس گل کی چھوٹی گل نہیں کلمہ ہے جو, جو بتا رہا ہوں کہ کلمہ ہے پاک نبی جقصد لے کے آئے از کم ہر موبائل مقصد ہی اور اس مقصد رکھنے کی اس مقصد نو کام رکھنا سارا فرق کلج آپ ہوں میرے دوست وہ گل کر اسلام کی حکومت لفظوں کے فرد حکومتوں دنیا دوتے قائم رکھا اور دائم رکھا. یعنی چلتے رہے پکیا تمناوا کے تے دعا کر رہے دیکھے دیکھے غور کریں گے ہم آخری مکھنے میں سمجھ مکھنے کا نکالی آس آس وقت انگریزوں دکومتوں دنیا دلک تا دکومت دنیا دیکھتے کائم رین دائن رین چلتے رہا کرتے ہیں دعا بھی کرتے ہیں عملی طور پہ اتقادی طور درح گیا کس طرح ہر مسلمان بڑی ہو کہتا ہے سکور میں کامیاب ہو جائے پھر اندر لگ جائے پھر بیس سال پچیس سال نوکری کرے پھر اس کے بعد ریٹائر رو پینشنر ہو پھر یہ کھیپ جب پیپر والی میرے بیٹے مارے کھیپ ختم ہو تو اللہ کا پوترا دے دے وہ تین سال پیسہ ہے پوتے وقت پوپرا سے دعا کیا کہ وہ لاکھ لاکھ لاکھ دی پوتنے والی ہوں تو پوتنیاں بھی پوتنی بھی لگتا رہے سارا کہتا حضور میری مدد ایک لگ گیا پہلی ترفا تمہاری سارے لگ ہے ساری سارے سارے Source, ساب ساب ساب اللہ ہوں سچی دسیا جی سارا جاگ کر دنیا انگریزوں کی سارا جگ جفرتی انکاری ختم ہو گیا تابو تابو کے خلاف ذہن ہی ختم ہو گیا الٹا ذہن یہ لے کے بیٹھا اللہ یہ چلتی میرے میں تینوں پوچھنا رسو کا جواب کسی بڑی کے پاس ہو کسی دنیا کے آلو کے پاس ہو کسی دنیا کے پیر کے پاس ہو جواب مجھے پیش کرنا میں دوبارہ اپنا کرم سیدھا کر لوں گا اور اگر کسی کے پاس نہیں اور میں لکھ دیتا ہوں ساری کہنا کٹھی ہو جائے اس کا جواب نہیں دے سکتے جی رکھا مول بھی تھی تو موڑ بھی آگ ہی بڑے پھرتے جی تم شرم نہیں ہوتی بولنے کا پتا ہی نہیں آخیا جو جو جو جو ہنجویا تو, ہن تو پتھرے گرجی خاندہ رسول کا اسلام دام دی نسل کچھ لگی نہیں لگی تو پچھو لوا ہے سلسلہ جس امت نے رسول کی مخالفت اسلام کے نظام کو ہمیشہ سے دنیا سے دور رکھنے اور کفر کے نظام کو ہمیشہ کے لیے دنیا پر قائم رکھنا کا جس امت نے سلسلہ ہی چلا رکھا ہے کیوں ڈرامہ کرتے ہیں ایسی وجہ سے مسجد خوبصورت بن رہی باہر کے پیسے سے خوبصورت مسجدیں بنتی ہیں باہر کے پیسے سے بڑے بڑے وسط ہوتے ہیں باہر کے پیسے سے مال بھی چل گئے ہیں یہ کیا سارا کچھ ہو رہا ہے باہر کے محسوس سے سب کچھ ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے بتاؤ تو صحیح جان رسول سے منف اور پھر مسلمان کے علاوہ بلوان رسول سے منف اور بہانہ کیا ہے کھائیں گے کہاں سے پڑے مو تیرے کھانا لوگ اس کھانا کو کام آ جاؤ میرے پاک محمد کریم نے فرمایا امتیو حرام کیا حرام نہیں اور بولنے نہیں جی اللہ بھائی فرنگیوں کی تعلیم نے ان کی حکومت کو دوام بخشا ہوا ہے اور ہمارے اعتقاد کو ختم کیا ہوا لہٰذا فرنگیوں کی تعلیم کی مخالفت کرو گے تو ایمان بچے گا ورنہ ایمان ہی بچا جس کے دل میں تمنا ہو تعبت کی حکومت کو قائم رکھنے کی اور رسول کی حکومت کو ختم کرنے کو کی ہمیشہ کے لیے دنیا سے دور رکھنے کی تمنا لے کر ختم ہے اللہ ہوں یہ ہے جو میں نے بیان کیا اس کو کہتے ہیں استقبال میلا ملاد استقبال جی جو صحیح ملاد ہے باقی جو ڈھما ڈھم ہے ڈھما ڈھم ہے وہ تو چھوکروں کا میلہ ہوتا ہے نے. اس کا ملاپ کے ساتھ کیوں صحیح میلاد ہے حضور کا اس کا استقبال یہ ہے جو نا چیز نے سچی دسیا جی نہ بجوا بیٹھا تھانوں میرا جو موضوع سی اول تھا آخر وہ سمجھ آ گیا کہ نہیں کہنا چاندار ساؤ آ گیا سمجھ یہی میرا مقصد تھا اللہ حضر شاہ ہزور جو پاک رسل کا اسے ہی مقصد اور اسی مشن کام کتاب ناچیز نے دو ہم پتہ ہے کہ اس وقت رافضیت بہت دور ہے بڑا زور ہے, ہے, ہے سنگیت رافضیت کو پورا پتری کیا کچھ دے رہی ہے صحابہ کو بھوکتا ہے پوچھتا نہیں نبی کو بھوکتا ہے پوچھتا کیا گیا اس کو بھائی گت دکھاتا ہے اور مسلک صحیح کتاباں کتنے گا کرنا نہیں ہوں رہے ہیں اچھا یار راما رام کل پاس لیا پتا مسئلہ خطاب پہ ڈاکٹر نمل پتا گیا ڈاکٹر مسئلہ نہیں مسلا گھنٹے کتاب سے جوڑے کی میں جان ہے انہیں پڑھ کے تو سانوں اپنے عقیدے داموں پتا وہ کچھ قائم ہوئے مسئلہ خطاب یزید کے متعلق ایسا گلو ہاتھ سے سجا کہ جس کی وجہ سے صحابہ سیدنا معاویہ سے لے کر رسی صحابہ ان پر وان تھا عام جاری بکوا ساتھ جاری ہی ہی کے سابا حضرت معاویہ ایسے واقعات آم آم ایسے برلا اسلام آباد پنڈی ہزارے ملنے ملہ بلکہ میں گلکاری دین آ گئی یہ خانوال والا ایک ملہ ہے تھوڑا مشہور میں اس کتاب نام لے کے ذکر کیتا ہے اس آخر ہے کہ جی یہ آ کے شراب جنا کرتا ہوں حضرت پتہ لگا معاویہ نے کر لیا یہ میں اس سوالہ پورے وہ کلک سارا ذکر ہے پھر وہ روایت جھوٹی جی اندر محمد بن زکری قلابی نام داراوی بائک کے ساتھ کزاب ہے ہے بدن ہوتی ہو ہے ہزور صحابی سے سچی دسیا جی جو کوئی یہو مسلمان ہے جڑا اپنے پتر آخر پتر زدہ ہی بدکاری کرنی رات کرے اگر دن جو کوئی ایسا ہے بولنے نہیں تے صحابی کو کیا, ہے؟ کیا ہے صحابی کی گستاخی نہیں کیا صحاب کا صحافی بدنام کرنا نہیں پچھے صحابی کوئی ممکن ہے صحابہ تنا جہاں پتروں کو جہاں کے رشتے دار کو ایک گناہ سامنے آیا نہ فرمانی رسول نہیں کئی زندگی بھر بولنا ہی سرجتا ہے خالی ہو کے فرما کر لیا بولنا خانوال کافی حضرت سیدنا دام ہو جماعت کا مسلکدار سہی اس جمع کیا ہے اور الحمد للہ کوئی ایک روایت میں ایسی نہیں لیا جی ذریف ہو جی کوئی بھائی دلال بلکہ میں اس میں تینوں اپنے سامنے بٹھاوا گوڈے مرد کرا کے تو میری تو تو پتے میرے شہید جو گا نہیں ہے اللہ کے فرض نہ تو میرے شکیل ہو ہاتھ بھی سمجھنا تیرے اندر ضرورت ہے کہ ساری دنیا کٹھی کر کے اس کا اگر کوئی جواب دے جائے تو میں یاد چلے اور کوئی چھوٹی روایت من گڑت ابو مسلف دیسم بن آدی عدی ہاں جی اور جناب جی قلبی ابن کلبیس کلبی وغیرہ وغیرہ بھی خبردار ایسی جھوٹ کی روایتوں راتریوں کی روایتوں سے نبی پاک کے صحابہ کا دامن مجروح کرنے والا گستاخ تاخ بہمان ہے نبی کے صحابہ کی طرف اگر کوئی بات منسوخ کرتی ہے تو سب سے پہلے روایت صحیح ہو پائے آباد کی یہ بات ہے جب کی پافیزی کی گواہی اندر کا تمام دیتا صاحب یہ نبی جنگ نتی جنگ نبی صحابی نبی کسے اسلام آباد مولا نے کوئی ڈاکٹر نے سیاست محاوی کا کنارا لگانا یہ خلاف کا انکار ہے اور نپ گئے ان شاء اللہ پرسوں تک کسم ذات کی کر کے کہنا جیسے کمل قدرت میری جان ہے جس نے یہاں داسان اس موضوع سے پھر یہاں آ کے بول گے جی اپنی کفر دے کے بیٹھے لگ جان سے لگ جان دس ہزار جوڑے پا کر سد کا جا نسل سوچے کفر دابوت کے نظام چلاوان کی نوکری کی سمجھ جی بڑھ دیا گیا سک ہمیشہ واسطے کر کے خبردار سارے تو مریا تو مرے باجی والے کسی ماننے والے اللہ شاہ عزمت نبی سڑک اسلام تک قائم کام فرماے شاہ صاحب قدرا دعا فرماؤ